ہم نے سابقترس میں کچھ چیزیں لی تھی نماز باجمات کے حوالے سے کہ نماز کو باجمات ادا کرنا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے ہاں جی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی ہاں جی ستائیس گنا زیادہ بہتر ہے دلیل ویسے تو ہم سبھی بچپن سے جانتے ہیں کہ ستائیس گنا زیادہ بہتر ہے لیکن یہاں پر بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ دلیل معلوم کرنا ہے ہاں جی کیا دلیل ہے کہ نہیں بات ہو رہی ہے ستائیس گنا زیادہ بہتر کی کہ نماز کو باجمات ادا کرنا جو ہے ستائیس گنا زیادہ بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے ہاں جی آپ مانتے ہیں کہ جو نماز باجمات ادا کی جاتی ہے وہ اکیلے کی نسبت جو ہے وہ ستائیس گنا بہتر ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئے پھر تو پڑھ کے ہے اچھا اور بعمات نماز کا حکم کیا ہے یہ تو فضیلت تھی فرض ہے سنت ہے شرط ہے ایک ہی کو ہے بعض علماء کہتے ہیں شرط ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے لیکن جو زیادہ قوی اور قریب ہے وہ کیا ہے کہ فرض ہے اور شرط کے بقول اس پر بھی دلیل ہے اور قوی ہے وہ بھی لیکن جمہور لما ان کا کہنا ہے کہ فرض ہے تو فرض ہونی کی کیا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا کہ جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے یہ سوالات میرا خیال و خواتین سبھی کے لیے ہیں ادھر بھی دیکھیں کہ کیا کیا جواب آ رہے ہیں ہاں جی. جی تاکہ ابراہیم بھائی جو نمبر دیتے ہیں کہ یہاں پر ان کے نمبر اکاؤنٹ کیا جائے جی ہاں جی. تو آپ نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا کہ جو نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے لیکن کسی کا گھر جلایا آپ نے پھر کیوں نہیں جلایا بتایا تھا کہ مسن احمد کی روایت میں ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ گھر گھر میں بچے عورتیں نہ ہوتی کہ جن پر جماعت فرض نہیں ہے تو میں ضرور اپنا ارادہ پورا کرتا اور بھی کوئی دلیل ہے عبداللہ بن مسعود کا ایک بہت عظیم الشان اور لمبا ان کا بیان ہم نے ذکر کیا تھا یاد ہو کسی کو کچھ ہاں جی کوئی یاد نہیں کسی کو کچھ دل مسود نے کیا فرمایا تھا کافی دیر تک ہم نے اس پر بات چیت بھی کی تھی جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ سے ملاقات کرے مسلمان ہو کر اسلام کی حالت میں کیا کرے <سلام> <سلام> <سلام> کہ وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جب ان کے لیے آواز دی جائے یعنی جماعت کے ساتھ ان کو پڑھنے پڑے پڑھے اور ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سنتوں میں سے ہے اور جو اس حدیعت کی سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ کیا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے یعنی اس قدر ان کے شدید الفاظ یہی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ان ان کو یاد کیا جائے بلکہ صرف یاد زبان سے نہیں دل دماغ سے نہیں بلکہ دل میں ان کو اتارا جائے اور ان پر عمل بھی کیا جائے کہ جماعت کو چھوڑنا عبداللہ ماتے ہیں کہ آپ سرزم کی جو ہدایت کی سنتوں کو چھوڑنا ہے اور جو ہدایت کی سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور کیا فرمایا انہوں نے اور بھی ایک بہت اثر انگیز قسم کی ان کی بات تھی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں سبھی جماعت سے پیچھے رہتا تھا جو معلوم شدہ پکا ٹھکا منافق ہوتا تھا پتا ہے کہ منافق ہے ویسے تو منافق کون ہوتا ہے کہ جس کا پتہ نہ ہو کیونکہ منفاق کا تعلق دل سے ہے لیکن بعض اوقات ایسے منافق ہوتے ہیں کہ جن کی منافقت کھلی واضح ہوتی ہے ان کے کردار سے ان کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ منافق ہے <تصفح> تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں صرف نماز سے جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا معلوم شدہ پتہ ہوتا سبھی کو یہ منافق ہے یعنی حتیٰ کہ وہ منافق بھی چھپے ہوئے ہیں وہ بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے وہ بھی جماعت میں حاضر ہوتے تھے اس لیے پتا ہے کہ اگر جماعت میں جماعت میں نہیں جائیں گے تو منافق سمجھے جائیں گے اس لیے ان کو جماعت میں آنا پڑتا تھا اور جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کا پتا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے اور کھلا منافق ہے تو یہ حقیقت میں بہت بڑی ان کی ان کے اثر انگیز ان کی بعض نصیحت ہے کہ جسے ہمیں خود بھی جاننے کے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جماعت کے ہر حوالے سے ہم ذکر کیا تھا کہ مسجد کو آنے جانے کا کیا اس کا عجر ہے؟ ہر قدم پر ہم. ایک تو ہے مسجد کو چل کے جانا صرف مسجد کو آنے جانے کی بات ہو رہی ہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانوازیاں تیار کرتا ہے مہمانیاں تیار کرتا ہے میزبانیاں تیار, تیار, تیار کرتا ہے کون کس کے لیے کہ جو مسجد میں آتے جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں جب بھی جاتے ہیں <coughs> اب دوسرا جو ہے ہر قدم پر کیا ہوتا ہے ہر قدم اٹھانے پر درجہ بلند ہوتا ہے نیکی ملتی ہے اور رکھنے پر گنا معاف ہوتا ہے جا ماشاءاللہ اور ساتھ ہی ہم نے خواتین کا بھی ذکر کیا تھا ہاں مزید یہ بھی ہاں دور مسجد کے چل, چل کے جانا خواتین کا ذکر کیا تھا کہ خواتین کے لیے مسجد میں جماعت کے حاضر ہونے کا کیا حکم ہے یعنی جائز ہے آپ اس کا جواب یہ دیجئے ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ سوال کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس کا جواب بھی مناسب اس طریقے سے دیا جائے کہ خواتین کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے بشرتے کہ کو فتنہ نہ ہو اگر <تصفح> جانے میں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے یعنی ایسا زمانہ ہے کہ جس میں ایک عورت کا گھر سے نکلنا مسجد کو جانا اس کے لیے خطرے کا باعث ہے کوئی فتنوں کا باعث ہے یا عورت کوئی مخصوص ایسی ہے کہ جو معروف عورت ہے اپنے حسن و جمال سے اس طرح کی چیزوں سے کہ اس کا مسجد میں جانے کے اس کے لیے فتنہ بن سکتا ہے یا عورت کا نکلنے کا انداز ایسا ہے کہ جس میں فتنہ ہو نکلنے کا انداز کیا ہوگا بن کہ اس نے چہرے کا پردانہ کیا ہو سمجھے نا عام طور پر کیا ہے وہ اس کا پہن لیتے ہیں لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے <coughs> چہرے کا پردہ نہ ہو اور کیا ہو سکتا ہے آ? خوشبو لگائی ہو اور کیا ہے جوتا جوتیاں ایسے, ایسے, ایسے یعنی کہ کپڑے ایسے یعنی ابایا جو ہے اوپر چادر ایسی پہنی ہو کہ جو بداتے خود جو ہے اس میں زیب و زینت ہو کپڑے ایسے پہنے ہوں جس میں پردہ صحیح نہ ہو اور ایسی جگہوں سے گزرنا ہو کہ جہاں پر مردوں کا ہجوم ہو یعنی کہنے کا مقصد کئی ایسی چیزیں ہیں تو اگر ایسے فتنے نہ ہوں تو پھر عورت کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے لیکن گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے عام مسجدوں سے یا ہر مسجد سے ہر مسجد سے چاہے مسجد نبوی بھی کیوں نہ ہو چاہے حرم بھی بیت اللہ بھی کیوں نہ ہو سمجھے نا چاہے بیت اللہ بھی کیوں نہ ہو آپ سرسم کے حجی حدیث جو ہے عام ہے اور اس چیز پر بعض اوقات لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کیا بیت اللہ سے بھی جانے سے یعنی کہ وہاں پر بھی اور اگر بیت اللہ میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے حدیث کا دیکھا جائے تو اس کا ظاہر یہی ہے کہ بیت اللہ میں سے یعنی کہ حرم کے مسجد حرام کے نماز کے نسبت بھی عورت کی گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے کیونکہ حدیث عام ہے ہر مسجد کے لیے <coughs> الگ بات ہے کہ اگر کوئی ہر جمرہ کے لیے جاتی ہے عورت اور کسی مدت کے بعد جاتی ہے زندگی میں ایک بار جانا ہوتا ہے تو اگر کوئی فتنہ نہیں ہے اور غیر ہر مردوں کے ساتھ کوئی معاملات خلط ملط ہونے کے نہیں ہیں تو ہر میں جا سکتی ہے جانا چاہیے کہ موقع بار بار نہیں آتے الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ مسجد الحرام کی نسبت بھی عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے کس لیے یہ سارے حکم کیوں دیے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ہاں جی تاکہ عورت جو ہے تاکہ عورت کو مردوں سے دور رکھا جائے حت الامکان کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورت ہے اور صرف کی امت نہیں بلکہ ہمیشہ سے لے کر اور شیطان اس فتنے کو اچھی طرح سمجھتا ہے جانتا ہے یعنی عورت کا مقام اپنی جگہ پر ہے اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے لیکن غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کا گھل مل جانا ان کے سامنے آنا بے پردگی کے معاملات وہ طرح طرح کی وہ چیزیں جو شیطان چاہتا ہے ہاں یہ ہیں جو اصل شیطان کے سارے ہتھ کرنے ہیں اس کے رستے ہیں اور اس لیے آج انسانیت کا دشمن صرف اسلام کا دشمن نہیں بلکہ انسانیت کا دشمن جو ہے اس کے سب سے بڑی کوششیں یہی ہیں کہ کسی طریقے سے عورت کو جو ہے ہر جگہ پر اس کو ننگا کیا جائے اس کو سر عام لایا جائے ہر چیز میں اس کو مردوں کے ساتھ ان لگایا جائے تاکہ جو ہے انسانیت برباد ہو یعنی کہ دین برباد ہو بلکہ پوری انسانیت تباہ ہو تو یہ ہے جو ان شیطانوں کی سر توڑ کوشش ہے آج تو بات کر رہے تھے کہ اسلام نے اسی لیے حالانکہ نماز عبادت ہے اور مسجد میں جانے والی عورت کوئی عام طور پر ابدکار اور تو نہیں ہوگی عام طور پر کو دین دار کو دین کا جذبہ نیکی کا جذبہ رکھنے والی عورت ہوگی اور مسجد میں نماز کے لیے جا رہی نیکی کے کام کے لیے جا رہی ہے لیکن وہاں پر بھی آپ نے اور میں اس کے گھر کی نماز زیادہ بہتر افضل ہے اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسجد کے گھر قریب ہو یا دور ہو بہتر کیا ہے دور, دور ہو تاکہ جماعت میں حاضر نہ ہوں ہمارے تو بھی مسجد دور ہے اس لیے جا نہیں سکتے کو صاحب حمد صاحب حمد حمد حمد حمد بار کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصل تو یہ ہے کہ گھر دور ہو اور آدمی چل کر جائے مسجد میں جتنے قدم زیادہ چلے اس کے لیے نیکی اور اجر ہے ہر نماز ہی کے لیے لیکن اگر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے مز... یعنی کہ اس کا مزاج ایسا ہے اس کی مصروفیات اس طرح کی ہیں بالوقات آدمی کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے اگر دور مسجد ہے تو اس کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ممکن ہے اس کو گھر میں نماز پڑھنا پڑ جائے مصروفیات اس کی اس طرح کی ہیں اس کا مزاج ایسا ہے وہ چلنے میں فرض کرو اس کے لیے مشکل ہے تو ہم پھر کہیں گے پھر ٹھیک گھر مسجد کے قریب ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ نماز نہ جماعت نہ چھوٹے لیکن اگر آدمی مسجد گھر سے دور ہو اور آدمی چل کر جائے اور جتنے قدم چلے وہ زیادہ افسر اور بہتر ہے ہاں جی ہاں کوئی شک نہیں ہے آپ مسجد میں جاتے ہیں کسی بھی درس کے لیے جاتے ہیں اچھا اس درخت کے لیے جب آئے ہیں تو آپ کو کیا درس میں آپ جو آئے ہیں گھر سے چل کر یا جیسے بھی چل کر آئے ہیں سوار ہو کر آئے ہیں آنے کی بات ہے اس میں کہ جو بھی کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر کو اللہ کا دین سیکھنا سکھانا ہو اس کو کیا ملتا ہے فشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کی جنت کا رستہ جنت کے رستے پر آدمی چلتا ہے ماشاءاللہ اور کیا ہوتا ہے مکمل حج مکمل حج جو اللہ کے قبول ہو گیا ہو اس کا ثواب ملتا ہے صرف یہ نہیں کہ حج کا سواب حج آدمی حج کرنے کو ہر سال ملے لوگ کرتے ہیں لیکن کتنے کا قبول ہوتا ہے کتنے کا نہیں ہوتا وہ اللہ جانتا ہے لیکن کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم ہو بدعات نہ ہو کس سے کہانیاں کہتے ہیں جھوٹی اس طرح کی باتیں نہ ہوں کیونکہ وہاں پر لوگ بہت پہنچتے ہیں اس لیے ایسی جگہ پر جانا جہاں پر قرآن و سنت سیکھا سکھا جاتا ہو اللہ کے سچے صحیح دین کی تعلیم ہو ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کا آپ کو اس حج کا ثواب ملتا ہے جو حج اللہ کے ہر ہاں قبول ہو چکا ہو اور قبول حج کے جو اس کا کیا اس کا بدلہ کیا ہے <والحج> المبرور <هو> جزان <الجنہ> کہ وہ حج جو قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے اس کا بدلہ جنت ہے جی ہاں سے معلوم ہوا کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی اگر کوئی کس طرح کا درس کا پروگرام ہے کوئی اور اس طرح کا کوئی نیکی کا کوئی مقصد ہے مسجد میں جانے کا کہ وہ نیکی ہو بدعت نہ ہو تو پھر اس کا ضوابط بتایا گیا ہے جی اس کے آگے چلتے ہم یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی عشا اور فجر کی نمازیں بازمات پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ملتا ہے پوری رات کے قیام کا ضوابط ملتا ہے تو پھر اس کو تجد پڑنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ صرف فضیرت کے اعتبار سے ہے ثواب کے اعتبار سے ہے باقی جو تشدد کی نماز کی اس کا وہ اپنی جگہ پر باقی ہے اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ منافقوں پر دو نمازیں بڑی بھاری ہے ہاں جی عشاء اور فجر کی کیوں بھاری ہیں اندھیرا ہوتا تھا آپ کے زمانے میں چونکہ یہ نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھیں آج کل تو لائٹیں ہوتی پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آیا کون گیا تو منافق نے حاضری گانی ہوتی ہے کس لیے اپنا اسلام سچا ثابت کرنے کے لیے بس کہ مسلمان ہے وہ اپنے اپر اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگانے کے لیے تو منافق کا مقصدی ہوتا ہے تو یہ لیبل اس کو پھر لگتا نہیں ہے اندھیرے کی وجہ سے اس کو دیکھتا نہیں کون آیا کون گیا ایک وجہ یہ دوسری وجہ کہ اس وقت آرام کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کی وقت آج کل تو خیر تھوڑا ماحول بدل چکا ہے لیکن صاحب کا بھی یہی تھا کہ لوگ عشاء کے ساتھ سو جاتے تھے تو سونے کا وقت ہے فجر کے وقت بھی سونے کا وقت ہے اس لیے راہ تو آرام کا وقت بھی ہے تو یہ ذرا مشکل تھی جی اور اگر ان کو پتا ہو کہ ان دونوں نمازوں کے اندر کیا ہے تو پھر کس طرح آئے چاہے وہ گٹھنوں کے بل ان کو چل اپنے گسر کر آنا پڑے تب بھی مسجد پہنچے یہاں تک ہم پہنچے تھے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایک متقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک متقی مسلمان جو آخرت میں اپنی کامیابی چاہتا ہے وہ رات اور دن کے مختلف حصوں میں اپنی نشات اور چستی کے مطابق نوافل پڑھنے سے نہیں چوکتا اس لیے کہ نوافل کی کثرت بندے کو اس کے رب سے قریب کرتی ہے اور اسے اس کی محبوبیت اور خوشنودی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے اور یہ ایک بلند اور معزز مقام ہے جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عظیم قوت سے نوازتا ہے چنانچہ وہ اس کا کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اس حدیث اس حدیف قدسی سے اس کی تائید ہوتی ہے جی ہاں یہاں سے مولف حفیظ اللہ تعالی نے ایک اور موضوع شروع کیا ہے اور وہ کیا ہے ہاں کیا موضوع اس میں آ سکتا ہے پہلا لفظ جب بیدار مغز کا اس نے ساتھ ساتھ رکھیے تھا کہ بیدار مغز رہی ہاں جی کہ یہاں سے نوافل کا بیان ہوتا ہے پہلے فرائض کا بیان ہوا تھا فرد نماز کا اب یہاں سے نوافل کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان فرد, فرد فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اپنی نشاط اور چستی کے مطابق نوافل پڑھنے سے نہیں چوکتا کیا مطلب ہاں پیچھے نہیں رہتا یعنی اس کی کوشش ہوتی ہے نفل نوافل کی چاہے نفل نماز ہو نفل روزہ ہو نفرست کے خیرات ہوں کوئی بھی جو نوافل ہے نفری حج عمرہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرد کی ہیں اور ہر فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل اور احسان ہے کہ اس نے بندوں کو اس فرد کے ساتھ ساتھ نوافل کا موقع بھی دیا ہے ورنہ اگر فرد نماز ہی صرف ہوتی پانچوں نمازیں فجر کی دو رختیں پڑھ لیں ظہر کی چار رکھتے پڑھ لیں اصر کی چار مغرب کی تین شاہ کی چار تو اگر آدمی کہے کہ میں اور اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہوں بھائی نہیں اور نہیں کر سکتے تو کیا تھا محرومی تھی کیا خیال ہے نا محرومی تھی لیکن اللہ نے دروازے کھول دیے کوئی بات نہیں ان فردوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنتے ہیں وہ بھی پڑھ لو سنتوں کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی ہیں کہ جو سنتے تو وہ ہیں کہ جو آپ سرسوں نے پڑھی ہے اور جتنی پڑھی ہیں ہم اتنی پڑھیں گے لیکن نوافل کے لیے اللہ نے دروازہ کھول دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق اپنی نشاد چستی کے مطابق جتنا بھی پڑھ سکو ہاں یہ ہے کہ حق ادا سبھی کے اپنے جسم کا بھی اوروں کے بھی وہ عبداللہ ابن عمر ابن سر تعالیٰ ان کی طرح نہیں انہوں کیا شروع کیا تھا ہاں جی ہر روز روزہ رکھنا ہر روز قرآن ختم کرنا ہر روز جو ہے پوری پوری رات نماز پڑھتے رہنا نہ کسی گھر والوں کا پتا ہے نہ کس اور کسی کا پتا انہیں سمجھا کہ میں چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں تو میں ہر وقت یہی کام کرتا رہوں. تو آپ اس کو رہا آتق الدی حق حق کہ ہر ایک کا حق دو <تصفح> اپنے جسم کا بھی حق دو اپنے گھر والوں کا بھی جو حق ہے وہ بھی دو اور جو تیرا مہمان ہے اس کو بھی اس کا حق دو اور تیر رب کا حق ہے وہ بھی دو ہم نے اس کتاب کے شروع میں یہی پڑھا تھا کہ ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز میں بڑا جذبہ بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں بھی اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق یا دوسرے حقوق جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں کہ اپنا بھی حق ہونا ہو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے تو یہ کوئی دین نہیں ہے دین جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے اور اعتدال کا معنی کہ ہر چیز کو اس طریقے سے کرنا جس طرح کے اللہ نے حکم دیا ہے جو قرآن و سنت میں ہے جس طرح آپ سرسن کا طریقہ ہے <تصفح> تو اس لیے نوافل کے حوالے سے اللہ نے دروازہ کھولا ہے جتنے بھی آپ کر سکیں بشرطے کہ آپ جو دوسرے حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں تو ان نوافل کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے یہ نوافل جس طرح بھی آپ حدیث پڑھیں گے حدیث قدسی سی کہ یہ ایسا یعنی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے درجات کو اس کے مقامات کو اونچا کرتا ہے بلند کرتا ہے کیونکہ فرق ہے فرد اور نفل میں فرد وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اوپر لازم ہے کرنی ہے آپ نے ہاں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی فضیلت کس کی ہے فرض کی ہے اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں یہاں پر بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور بعض لوگ نفلوں ہی پر توجہ دیتے ہیں فردوں کو ضائع کر کے اور یہ بے ہے جہالت ہے سر اثر, اثر یہ کوئی دین نہیں ہے کہ آدمی فرضوں کو ضائع کر دیں اور نفلوں پر اہتمام کرتا رہے بھی رمضان آنے والا ہے اور دوڑے لگائیں کہ فلاں جگہ پر جائیں تراوی پڑنے عشا کی نماز چھوڑ گئی جو جماعت اصل فرض تھی وہ چھوٹ گئی وہ جماعت سے رہ گئے اور تراوی جا ملی یہ کہاں کی عقل ہے ہم بعض اکات ساری ساری رات نفل پڑھتے رہے اور پھر نیند کا غلبہ ایسے ہوا کہ فجر کی نماز بھی جاتی رہی یہ کہاں کی عقل ہے تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے ففرائے نبی ہم عدیث ہی پڑیں گے تو سب سے افضل فرض ہے سب سے اہم چیز فرض ہے اس کے بعد نوافل جو ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک چیز ہے بات کرنے لگے کہ فرض تو آپ کے اوپر لازمی ہے کرنا ہی کرنا ہے اور اس میں عام طور پر کیا ہے کہ فرض کے اندر کسی آدمی کا نیکی کے آگے بڑھنا یا نہ بڑھنے کا تمیز نہیں ہوتی پانچوں نمازے جماعت کے ساتھ آدمی پڑھ رہا ہے یہ بھی پڑھ رہا ہے اور دوسرا بھی پڑھ رہا ہے دونوں پڑھ رہے ہیں اب کچھ پتا نہیں چلا گیا کہ کون نیکی میں کتنا آگے ہے کس لیے کہ دونوں وہ چیز کر رہے ہیں کہ جو فرض ہے کرنا ہی کرنا ہے لازمی ہے سمجھے نا آپ کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے فرض کرو آپ وہ اپنی ڈیوٹی پر آٹھ گھنٹے پورے کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے دوسرا بھی کر رہا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال کے کی بعد کیوں نہیں کہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو بھی سمجھے نا لیکن ایک آدمی اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر دیکھتا ہے کہ اور مزید کام کو ضرور کام کی ضرورت ہے کام کو اور بہتر بنانے کے لیے اور آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگانے کی ضرورت ہے فرض کرو ہاں یہ ہے جب پتہ چلے گا کہ واقعی کون اپنے کام میں کتنا مخلص ہے اور کتنا آگے بڑھنے والا ہے بات سمجھ یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ پانچوں نمازیں جو فرض ہیں وہ فرد ہیں پڑھنا ہے پڑھنا ہے ہر مسلمان کو الگ باتیں کو نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی وہ بے دینی ہم کہیں گے دین سے دوری ہے دین سے غفلت ہے لیکن پانچوں نمازیں پڑھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پورا کرنا لیکن وہ جس طرح ہم نے ڈیوٹی کا کہا ہے کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی آپ نے کی وہ آپ نے اپنا فرد ادا کیا ہے تو یہاں پر بھی پانچوں نمازیں پڑھ لینا یہ آپ نے صرف فرد ادا کیا ہے کہ جس سے کون آگے بڑھنے والا ہے کون پیچھے رہنے والا اس کا اندازہ نہیں ہوگا آگے اور پیچھے کا اندازہ کہاں سے ہے وہ نوافل سے ہے. نفل نمازوں سے نفل لوزوں سے اور نفل عبادات سے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کون ہے امن ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے ہاں کیا, کیا ابراہیم بھائی بتائیں گے ہاں جی پہلے تین گروہوں کا ذکر کیا نیکی کے بعد نا امن کم بل خیرات ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو خیرات میں سبقت کرنے والے اب خیرات میں سبقت کرنے والے یہ نہیں کہ وہ پانچ فردوں کے بجائے چھ فرد پڑتے ہیں فرد تو پانچ ہی ہیں وہی وہ پڑھیں گے سبقت کہاں پر ہے وہ سبقت یہاں پر نفلوں میں ہے سمجھے نا وہ سبقت یہاں پر نفلوں میں ہے کہ آپ جو ہے پانچوں فرائے تو ادا کر رہے ہیں نمازیں تو لیکن اس کے علاوہ آپ کے یہاں نوافل کا کیا اہتمام ہے تحجد کی نماز ہے اشراق کی یا نماز چاشت یا کی نماز ہے یا اور نوافل کا آپ کے اہتمام ہے اب وہ کہاں تک ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا خیرات یہ لوگ ہیں سمجھے نا اور دوسرے کون ہیں امین ہو ہاں کچھ وہ ہیں کہ جو درمیانے درجے کا اور درمیانے درجے کا کون ہے کہ جو پھر پورے کر رہا ہے اور کون تیسرا کون ہے ظالم ال نفسی وہ کون ہے کہ جو فرائض سے بھی بےچارے اس سے بھی نہیں پورے نہیں کر رہے کر رہے لیکن کچھ غفلت ہے سستی ہے اس میں کچھ چھوٹ گیا یہ ظالم ال نفس ہے ورنہ اگر نماز چھوڑی ہوئی تو پھر تو وہ ویسے دین سے خارج ہے یہ تین گروہ جو اللہ نے ذکر ہے نا تینوں گرو مسلمانوں کے ہیں ظالم ال نفس مختصر اور سابق بالخیرات <تصفح> سمجھے نا یہ مسلمانوں کے مومنوں کے گروہ ہیں کہ مسلمانوں میں سے وہ, وہ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام تو ہے لیکن بڑا کمزور ہے کہ دین کے لیے کوئی نیکی کے لیے بڑا جذبہ نہیں ہے کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی کوئی جماعت کو چھوڑ کر پڑھ لی کو ٹائم پہ کو ٹائم کو نکال کر ہاں کافر نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ظالم انہی نفس ہے حقوق پورے نہیں کر رہا تو <تصفح> کہنے کا مقصد دوسرا مختصر جو صرف صرفردوں کی حد تک چل رہا ہے آگے نہیں اور تیسرا نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ڈھونڈتا ہے کون سا نیکی کا کام ہے کون سا ووقع ہے نیکی کا کیا فرصت ملی نیکی کی اور ان چیزوں کی تلاش میں ہوتا ہے بڑی حدیث ہے ہم ابھی حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم کریں گے انشاءاللہ جی ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته احببته حتى احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبط ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لاعطينه ولا ان استعاذني لاعيذنه مرا بندا عبر نوافل كذريعه مجس قريب होता रहता है یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں اور اگر میری پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں اس سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہے وہ کیا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی مانتا ہے کہ میرا بندہ سب سے میرا قرب حاصل کرتا ہے کس چیز سے فرائض ادا کر کے فرائض ادا کر کے اس کے بعد ماضا الب تقرب علی بن نوافل تو اس میں ویہچی بشو بہا بیہا کا لفظ یہاں پر بھی تو اس میں آپ سمجھ اللہ تعالی کیا مانتا ہے کہ بندہ نوافل کر کے پڑھ کے نفری عبادات کر کے یا تقرب علیہ بن نوافل اور یہ نوافل کا لفظ عام ہے کسی بھی عبادت کے لیے چاہے وہ نفل نماز ہو نفل روزہ ہو نفل سد کے خیرات ہو نفلی حجمرہ ہو جو بھی نوافل ہو سکتے ہیں فرائض کے علاوہ تو ان نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ احباہ اصل مشہور جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور یہاں پر بھی احبت ہو فائدہ احبت تو ہو کم تو سم اللہ ماتا جب بندے سے میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے بعض لوگوں نے وحدت الوجود کی دلیل لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا ہاتھ بن گیا اللہ ہی اس کی ٹانگ بن گیا اللہ ہی اس, گیا, اللہ ہی اس کا کان اس کی آنکھ بن گیا ہاں یہ ہے کسی کی جہالت کی دلیل اس کے عربی کو نہ سمجھنے کا اس کا یعنی کہ مظہر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ عربی کا ہوتی ہے عربی کے اندر یا ہر زبان کے اندر کیا کیا بلاغت کے فساحت کے انداز ہوتے ہیں سمجھے نا یہ صرف ایسے جہلوں کے ان کی جہالت کا یہ مظہر ہے یا جہالت کی ایک دلیل ہے ورنہ ہر چیز ہر ہر زبان کے اندر ایک جو ہے ہوتا ہے تو یہاں پر بھی وہ چیز ہے کہ اللہ نے اس بندے کا کان آنکھ اس کا ہاتھ پاؤں بننے کا جو بیان کیا ہے کہ بندہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر حرکت اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے آنکھ سے وہی چیز دیکھتا ہے کہ جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے کان سے وہی سنتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کو وہ بات جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جس کے اللہ نے اجازت دی ہے پاؤں سے چل کر اسی کام کی طرف چلتا ہے کہ جس کے اللہ نے حکم دیا ہے جس کے اللہ نے اجازت دی ہے یعنی اس کی ہر حرکت جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ آدمی نیکی کے لیے مسخر ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے اللہ کے ایسے نیک بندے صحابہ تابین کی سیرتے اٹھا کر دیکھیے پڑھ کر کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں جو کیسے وہ آدمی نیکی کری مسخر ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی موقع نیکی کو کوئی چانس کوئی یعنی کہ کوئی ایسا اس سے چھوٹ جائے ممکن نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر آگے ہو اور صدیقی سیرت اٹھا کر دیکھیے اور بھی صحابہ کرام کی اس طرح تابعی اور آج تک بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو یہ مانا اس کا کہ آنکھ سے وہی چیز دیکھے گا جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے. غلط چیز آنکھ کے سامنے آ بھی جائے گی تب بھی فوراً اس چیز کے آنکھ اس سے پھیر لی کو یعنی کہ اپنی آنکھ دوسری طرف کر لی یا اگر وہ چیز اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اس چیز کو ہٹا دیا آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے موبائل آج کل بھی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ یہ کیا اس نام یہ ٹچ موبائل ان چیزوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اس میں طرح طرح کی جو قباہتیں ہیں نہ بھی چاہ لیں تب تب بھی کبھی نہ کبھی کھولیں موبائل تو آگے سامنے کوئی بےہدہ تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی تو صرف اس لیے استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے بھی فون ہی سننا عام جو دوسرے موبائل ہوتے ہیں اس سے اپنا کام ہو جاتا ہے مقصد پورا ہو جاتا ہے تو صرف اس لیے استعمال نہیں کر رہے اور کوئی شک نہیں کہ ان کو ظہر بھرا کی دلیل ہے اور اگر آدمی یعنی اس چیز کو کر سکے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ان چیزوں کے ساتھ ملوث ہونا ان کی ضرورت ہوتی ہے دعوت کے میدان میں دوسرے تعلیم کے میدان میں کہ جو ایک وقت, وقت کی ضرورت بن چکے ہیں کہنے کا مقصد العلق الحال ان لوگوں کا موقف اپنی جگہ پر بہت ٹھیک ہے صحیح ہے اور تقوی نیکی کا اصل تقاضا یہی ہے کہ آدمی جس قدر ان چیزوں سے دور اپنے آپ کو رکھ سکے رکھنے کی کوشش کرے تو لیکن بتا بات کر رہے تھے کہ فرد کرو آپ نے کسی جائز اور نیک مقاصد کے تحت اس طرح کا موبائل رکھا ہوا ہے اور فوراً اگر کوئی تصویر سامنے آ گئی اچانک تو اس کو فورن اپنی آنکھیں پھیر لی اس کو ہٹا دیا یعنی کہ اس پر نظر جما کے بیٹھے رہے اور یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی آنکھیں بنتا ہے کس طرح اس کے کان بنتا ہے کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں بنتا ہے اصل معنی اس کا یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ مانتا ہے محمد قلو الفیت طبی شاہ باہمن کہ جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ہمیشہ قرآن و سنت سے ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے ان کی گمراہی کی کوئی نہ کوئی دلیل بنے دلیل ہوتی نہیں ہے دلیل بنے یعنی کہ وہ گمراہی کے ان کی دلیل ہو دلیل نہیں ہے وہ ق قرآن و سنت ناممکن ہے کہ کسی گمراہی کے لیے دلیل ہو سکے لیکن وہ دلیلیں بنا لیتے ہیں بناتے ہیں اس کے معنی کو پلٹ کر اس کی تعویلیں کر کے اس کے غلط معنی کر کے اس طرح سے تو یہاں پر بھی وحدت الوجود کیا ہوتا ہے ویسے کبھی سنا ہوگا آپ نے وحدت <coughs> الوجود کاقی دہا اور کوئی ساتھی بتائے گا کہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے سبھی اللہ ہے وحدت الوجود وحدت کے معنی ایک پورا وجود ایک ہی ہے آپ کو کوئی انسان نظر آتا ہے کوئی جانور نظر آتا ہے کوئی پتھر درخت ہے سبھی کچھ کیا ہے ان کے ہاں سبھی کچھ باللہ اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں یعنی وہ بھی اللہ نوب باللہ تو اور اس میں اور بھی ایک طرح کے عقیدے حلوریت کا حلوریت کا تو نہیں حلوریت کا عقیدہ بھی اس میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حل ہو گیا نوب باللہ یا وہ یعنی اتنا اپنے کے فنا ف اللہ کے اندر ف عقیدہ بھی آتا ہے کہ آج اللہ کے اندر فنا ہو گیا تو اس طرح کے گمراہ کن سارے عقیدے اس طرح کے ان گمراہوں کو اس طرح کی چیزوں سے ملتے ہیں لیکن صحابہ اکرام نے صالحین نے کسی نے یہ عقیدہ نہیں سمجھا اس حدیث سے ان کو یہی سمجھ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ہاتھ کان ناک اپنے اس کا اپنے آنکھیں اور ٹانگ بننے کا معنی کیا ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے تابے ہو جاتا ہے اس کی ہر چیز اللہ کے حکم احتسابات ہوتی ہے جی تو یہ ہے نوافل کا فائدہ یہ مقام اسی کو ملتا ہے کہ جو فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل میں ان چیزوں میں آگے بڑھتا ہے تبھی جو ہے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے اور اس میں مزید آخر میں حدیث میں جو آیا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں پر مزید بھی کہ اللہ تعالی پھر ایسے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا اور اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں اکسم اللہ آبر کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دینا کسی کام کی کہ اللہ تو تجھے قسم ہے تو یہ کام کرنا ہے تو اللہ اس کے وہ قسم کی علاج رکھتا ہے اس کا وہ کام کر دیتا ہے صحابہ اکرام میں سے ایک ہم کو مثال ملتی ہے ویسے تو سبھی صحابہ بہت سے صحابہ ہیں لیکن واقعہ ایک صحابی کا یاد ہے کسی کو ہاں انس سے نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کی بہن کی کسی اور کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ان کی بہن نے اس اور دوسری عورت کے دان توڑ دیے تو اس عورت کے گھر والے آئے آپ کے پاس کہ ہم تو بدلہ لیں گے ہم تو اس عورت کے دانت توڑیں گے ہاں بدلہ یہی ہے آپ سب کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا بدلہ لینے کا حق ہے بدلا لو تو ان سے نظر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ میری بہن کے دانت نہیں توڑیں گے انہوں نے آپ کے حکم پر اعتناز نہیں کیا اللہ کو قسم دی کہ میری بہن کے دانت نہ ٹوٹے اور جس عورت کے وہ دانت ٹوٹے تھے نا اس کے گھر والے آگے کہتے ہیں ہم اس کو معاف کرتے ہیں آپ نے کیا فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ لو اکسما اللہ ابراہ لیکن یہ کون تھے یہ مقام ان کو کہاں سے ملا تھا یہ وہی تھے جو جنگے بدر سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ اب اچانک نکلے تھے کوئی اعلان نہیں کیا تھا باقاعدہ تیاری نہیں کی تھی تو یہ نہ جا سکے تھے تو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اللہ اندا کو موقع آئے گا کافروں سے ٹکرانے کا تو پھر ہم دکھائیں گے تجھے تو پھر جنگ خود میں کیسے لڑے تھے ہاں کون بتائے گا بس شہید ہی ہوئے تھے ہاں جی پورا جسم جو ہے زخموں سے چھلنی تھا ان کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے صرف ان کے ہاتھ انگلی کی پوروں سے ان کی بہن نے پہچانا کہ میرا بھائی ہے نظر تو یہ مقام ان کو ایسا نہیں ملا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے عہد کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے انہوں نے کہا تھا لوگوں کو کہ جب وہ کافروں کی طرف سے حملہ ہوا لوگ بھاگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کہاں بھاگ رہے ہو کہتے کہ اللہ کے رب اللہ شہید ہو گئے تو ہیں کہ اگر آپ شہید ہو تو ہم پھر زندہ رہ, زندہ رہ کے کیا کریں گے ہم بھی آپ کے پیچھے ہم بھی آپ کے رف سے پر چل کر شہید ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ مقامات ایسے حاصل ہی ہوتے ہیں. Yeah. اور جب بندے سے اللہ تعالی محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا اور آسمان کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <تصفح> ان اللہ اذا احب عبدن تعا جبریل فقول انحب فلین قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض قبول ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول إني ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء جی ہاں بڑی عظیم حدیث ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے بات محبت کی ہو رہی نا کہ نوافل کا مقام کیا ہے اللہ کی محبت کا حاصل ہونا تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فماتا ہے کہ میں فلام بندے سے محبت کرتا ہوں صرف اس جملے پر ہی تھوڑا سا غور کر لیں تو جملہ بڑا عظیم ہے فلام بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام لے کر جبرائی کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام لے کو معمولی سی بات ہے رسول کریم صلی اللہ وسلم نے عبی اپنے کاب کو بلایا ما کے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورت البینہ پڑھ کر سناؤں آپ سبھی صاحب کو سناتے تھے قرآن کون سی نہیں بات ہے لیکن یہاں پر نئی بات کیا تھی کہ بھائی ابن ماتے اللہ عز و جل کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر حکم دیا ہے تو بھائی اب نکاب روتے ہیں تو یہ ہے اصل مقام کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام لے انی احب نند مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی تو یہ بات ہی کافی ہے آگے کچھ بھی نہ ہو کہ اللہ کسی بندے کا نام لے اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس پر کوئی غصے کا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرون کا نام بھی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جبر علیہ بلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اللہ حکم دیتا ہے اللہ کا محبت کرنا بھی اوروں کو حکم دینا بھی محبت کا اور پھر جبر علیہ السلام وہ پہلے تو صرف اللہ نے جبر علیہ السلام کو بتایا تھا نا فلاں بندے کا نام اب اس بندے کے نام کی منادی آسمانوں پر ہوتی ہے آسمانوں پر اس بندے کے نام کی منادی ہوتی ہے اس بندے کا نام لے کر علیہ السلام آواز دیتے ہیں سبھی ہی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے فاہب تم بھی اس سے محبت کرو اس کا نام لے کر ہاں یہ مقام بھی ذرا جانتے چلے جائیے کہ کتنا بڑا ہے دنیا میں صرف میڈیا میں نام آ جائے کسی کا آج کل لوگوں کو بچاروں کو اسی بات کی بھوک پڑی ہوتی ہے اشتہار پر میرا نام کیوں نہیں آیا وہ بعد مشروں میں جھگڑے چلے ہوتے ہیں کہ اس کا نام اونچا میرا نام نیچے سمجھے نا اس کا بڑے خط میں میرا چھوٹے خط میں وہ ناموں کے چکر بچارے پڑے ہوئے کہاں کے نام وہ صرف چند لوگ اور جن کے نام وہ سامنے آنا ہے ان کو بھی ہے کہ بیچارا کون ہے اس کے پلے کیا ہے ان کو پتا ہے لیکن صرف یہ بیکار شہرتیں سستی شہرتیں دنیا کی نمود و نمائش یہاں پر آسمانوں میں اللہ کے برگزیدہ فشتوں کے ہاں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اس کا نام لے کر جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ اس سے محبت کرو اللہ نے حکم دیا ہے تو آسمان کی مخلوقات آسمان کے فشتے اس سے محبت کرتے ہیں يوضع لہ القبول افل الارض اور پھر اس کی محبت اہل زمین کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہے محبت بھی اس کی قبولیت بھی اور لفظ قبول کا جو لفظ آتا ہے آپ سس میں استعمال کیا ہے اس میں محبت بھی ہے اور سارا کچھ ہے رسول اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ آپ کی ہسی آپ کے دشمن تک آپ کے ٹھیک ہے ویسے دین کے لحاظ سے تان, تان, تان بازی کرتے سارا کچھ ہوتا لیکن ابو سفیان ہرکل کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی آپ کا بدترین دشمن تھا اس وقت لیکن پھر بھی آ کے متعلق ایک حرف بھی کوئی غلط نہیں کہہ سکا ہرکل کل روم کا بادشاہ عیسائی ہے کافر ہے لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے پود ہوتا یہ ہے قبول فی الارض ہاں ٹھیک ہے بال اوقات آدمی اپنے مفادات کو اپنے تعصب کی بنیاد پر کسی بنیاد پر کوئی آپ آپ کی دعوت اس نے قبول نہ کی وہ الگ بات ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے قبول لیکن یہ قبول اشتہاروں میں نام دینے سے حاصل نہیں ہوتے بھائیو یہ میڈیا میں بڑا شور حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے یہاں سے اللہ سے تعلق پیدا کرنے سے یہ نوافل جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا اصل رستہ یہ ہے کہ جب یہ آدمی یہ رستہ اختیار کرتا ہے تو وہاں پر پھر قبول پیدا ہوتی ہے اور ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں اللہ کے بندوں کو آپ دیکھو گے ان کا کوئی مال دولت ان کے پاس نہیں ہے عہدہ منصب کو ان کا نہیں ہے کوئی بڑی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے لوگوں کو ان کو لوگوں کو ان کے ان کے اندر کوئی تما لالچ ہو کہ ہمیں ان سے یہ کچھ ملے گا نہیں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن ایسا قبول ایسا ان کا روب اللہ نے بٹھایا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ آدمی بعض اوقات اس سے بات کرتا بھیر آتا ہے شیخ حسین رحمت یقین کریں ہمارے اس کے ساتھ زندگی کے سال گزرے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ان کے اندر سادگی تھی توازو تھی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسا رب اور جلال ان کو دیا ہوا تھا کہ عام آدمی ان سے بات کرتے ہو گھبراتا تھا سوال کرتے کرتے سوال بھول جاتے تھے اور خود نبی وسلم کی ہنسی سب سے پہلے میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اوقات کر کہتے ہیں نا آپ, آپ ان کی بات کرتے ہو صحابہ کی بات کریں تو صحابہ کی بات کرتے ہو وہ کہاں پر ہم ان کی باتیں کرتے ہیں جو آج کے زمانے کے ہیں اس لیے ہم ان کی بات کا مثالیں دیتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں آج بھی تھے آج بھی اور موجود ہیں اب بھی دنیا میں کہنے کا مقصد یہ قبولیت نہ تو اشتہاروں سے پیدا ہوتی ہے نہ کوئی بڑے ناموں سے پیدا ہوتی ہے یہ قبولیت حاصل کرنے کا یہ, مق... یہ اس کا رستہ ہے اور اس لیے اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعوت مقبول ہو سمجھتا ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں صرف سمجھتا نہیں بلکہ واقعی حقیقت میں وہ قرآن و سنت کے منہج پر ہو اور ہدافت حق پر ہو اور چاہے کہ اس کی یہ اس چیز کے لوگوں کے ہاں مقبولیت ہو اس کو یہ کام کرنا ہوگا فرائض کے ساتھ ساتھ یہ نوافل اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا تبھی یہ قبولیت پیدا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جی ہاں اور اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب بغض کرتا ہے کسی سے نفرت کرتا ہے تو پھر جب علیہ السلام کو بلا کر اس کا بھی نام لیتا ہے یہاں پر دیکھیے نام سبھی کا ہے اس کا بھی نام تھا اس کا بھی نام لے رہا ہے جب علیہ السلام کو بلا کر اس کا بھی نام لیتا ہے کہ میں فلاں سے بغت رکھتا ہوں ہاں بادشاہ کہہ دے کہ فلاں بڑا بے بئیمان ہے ہاں اس کے بارے میں بڑے دربار میں کہہ دے کہ فلاں بڑا بد ہے نام تو اس نے بھی لیا ہے لیکن نام کے انداز سے لیا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے تو اس کا بھی نام لیا جاتا ہے لیکن نام کس انداز سے لیا جا رہا ہے پھر آسمانوں پہ اس کے نام کی کس انداز سے منادی ہو رہی ہے کس اللہ تعالیٰ کے بغض کے ساتھ کس اس کی ذلت رسوائی کے ساتھ اس کی منادی ہو رہی ہے اور پھر اہل زمین میں بھی فرشتے بھی اس سے بغض کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبرالماتے سماتے اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے کہ فلاں سے بغض رکھتا تم بھی اسے اس بغض رکھو جبرائیل مرادی کرتے ہیں رشتوں کے اندر فلاں سے اللہ تعالیٰ بوتھ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو فلاں سے دشمنی ہے تمہیں اس کے دشمن بن جاؤ تو آہر آسمان اس کے دشمن بنتے ہیں اور پھر دل دنیا والوں زمین والوں کے دلوں میں اس کی دشمنی بٹھا دی جاتی ہے اس کا بوجھ بٹھا دیا جاتا ہے چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہونا فرعون جیسا بڑا تاغت بن کر لیکن اس کے سامنے لوگ اگر سیدہ بھی کیے ہو جس نے سجدہ بھی کیا ہوا کیا ہوگا اس کا سجدہ کرنے والے کا دل اس پر لانتے ڈالا ہوگا سمجھے نا آج بھی لوگ موجود ہیں اس طرح کہ بڑے تعاوت ہیں بڑے جابر ہیں مار ہے دولت ہے کوئی بڑا عہدہ منصب ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے ان کے پاس لیکن لوگ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر تو بڑے ان کے سامنے جھکے ہوں بڑی ان کی تعریفیں ان کی خوش کر رہے ہوں ولیکن کن تلعنہم ہوں تلعن ہوں اللہ کنسلام کا فرمان ہے دوسرے حدیث میں کہ ان کے دل ان پر لانتے ڈالتے ہیں اصل منعون یہ ہیں اصل منعون جو ہے وہ یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالی لانتے ڈالتا ہے جن سے اللہ تعالی بغض رکھتا ہے تو اس لیے بھائی وہ ان دونوں میں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن میں سے ہیں پہلے والوں کو جو مقام حاصل ہوا وہ کہاں سے ملا اور جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا بغض ہے ہاں وہ بغض کہاں سے پیدا ہوتا ہے کیوں پیدا ہوتا ہے شادیس میں اس کا ذکر نہیں ہوا بغض کہاں سے پیدا ہوتا ہے اللہ کی نافروانیاں اس کے دین کی خلاف ورزیاں اور توحید کی بجائے شرک سنت کی بجائے بدت تو یہاں پر پھر بغز پیدا ہوتا ہے اور وقتی طور پر چاہے آدمی ظاہر بڑا اس کی ٹھاٹ باٹ ہو اس کی بڑی جو ہے جاہو حشمت ہو لیکن دنیا کے اندر جلیل ہو تو اور ایسے لیے ایسے لوگ جیسے ہی گرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعد افیسر جب تک وہ اپنے ڈوٹی پر ہے لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں جا کے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کو ہاتھ لگا رہے جیسے ہی ریٹائر ہوتا ہے ہاں کیا ہوتا ہے پھر اس کو پوچھتے بھی نہیں کہاں جا کے مرا ہے آج بھی آپ کے سامنے ہے سا کے افیسر زندہ مثالے ہیں اس لیے ضرورت ہے اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق صحیح کرنے کی مضبوط کرنے کی کہ جس تعلق کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق صحیح ہوتے ہیں. ترجمہ نہیں آ, ترجمہ گیا. بارک دا. دا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں افلا اكون شکورا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں دیکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے حقیقت میں نمونہ ہے ایک ایک چیز آپ کی اب اس عزیز کو دیکھیے کہ آپ سرسم کا لمبا قیام کرنا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے کوئی گنا تھے جو معاف کرونا چاہتے تھے آپ کے درجات میں کوئی کمی تھی جو مزید آپ نے اونچا کرنا تھا گناہ تو آپ کا تھا ہی کوئی نہیں دیغفر اللہ کا من ماتقدم ہی کماتا اللہ نے آپ کے پہلے آخر سے بھی گناہ معاف کر دیے اور درجات کے لحاظ سے مقام مرتبہ کے لحاظ سے بھی اللہ نے آپ کو وہ مقام دے دیا تھا کہ جو نہ کسی کو پہلے ملا اور نہ کسی کو آگے کبھی ملنے والا ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تو نہ تو کوئی گناہ ہے جس کا معاف کرنا مقصد ہو معاف کروانا مقصد ہو بخشش کروانا مقصد ہو یہ سارے قیام کا اور نہ ہی آپ کے درجات میں کوئی کمی رہے گی کہ آپ اس طرح کے لمبے قیام کر کے لمبی نمازیں پڑھ کے ان درجات کو مزید بڑھانا چاہتے ہوں اور یہاں پر بھی ہم تمبی کریں گے کہ بعد ہمارے بھائی ایک نیکی کے جذبے سے آپ سرسم سے محبت عقیدت کے ایک اس جذبے کے تحت آپ کے لیے وہ نیکی کے اعمال کرتے ہیں قربانی کا وقت آتا ہے تو رسول کریم وسلم کے نام کی قربانی ہاں دیکھیں دیکھنے کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کیا ہی اس کے دل میں آپ کی محبت ہے آپ کی عقیدت ہے کہ آپ کے نام کی قربانی دے رہا ہے لیکن کو پوچھنے والا پوچھے کہ آپ کے نام کی قربانی دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے درجات میں کو کمی ہے آپ کے گنا بخشوانا مقصود ہے کوئی ایسی چیز نہیں آپ تو یہ سارا کچھ کر رہے تھے کس لیے افالاکن و دن شکورا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے جو آپ کو یہ عظیم جو مقام دے دیے ہیں آپ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتے تھے لیکن اگر آپ آپ, آپ کے نام کو قربانی کر رہے تو کس, کس لیے کر رہے تھے اگر تو یہ کس لیے کر رہے کہ تاکہ آپ کا درجہ اور بڑھ جائے تو اس کا مطلب کہ آپ آپ کی طرف سے قربانی کر کے گستاخی کر رہے ہو عقیدت نہیں گزتاخی کر رہے ہو اور اسی لیے صحابہ اکرام کسی کے متعلق نہیں آتا کہ انہوں نے آپ کے نام کی قربانی دی ہو میں صرف ایک مثال دینا چاہتا تھا کہ بعض اوقات ہم عقیدت کے جذبے سے اور نیکی کے جذبے سے بعض اوقات ایسی چیزیں کر جاتے ہیں اگر اس کی حقیقت میں جا کر دیکھا جائے تو ممکن ہے عقیدت کے بجائے کچھ اور ہو تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ اتنی عبادت بڑھ چڑھ کر کیا کیوں کرتے تھے شکر ادا کرتے ہوئے اور اس مقام و مرتبے کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے جب آپ کے لیے تجد کا حکم دیا تو کیا فرمایا امین اللہ تجد بھی آگے کیا فرمایا آسا بآسا کا ربو کا مقام محمود کہ آپ رات کے وقت تجد کی نماز پڑھو کس لیے ہاں آسا تاکہ تیر رب جو ہے تجھے مقامی محمود تک پہنچائے یعنی مقام محمود آپ کو ملا ہوا ہے لیکن اس مقام کو جو ملا ہوا ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے تھے کہ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں اپنے علم نشرح آخری یاد کیا ہے فن سب ولا عربی کا فن سب و فرغ وحلبی کا فرغب ہاں جی کہ جب آپ دنیا کے مشاغل سے اور دنیا کے مشاغل بھی آپ کے کون سے تھے کوئی دعوت کا ہے کوئی تعلیم کا ہے کوئی جہاد کا ہے اور وہ سارا دیر ہی ہے دین ہی کا کام تھا کہ اللہ مات کہ اگر کہیں آپ کو اس سے کبھی فرصت ملے تو پھر کیا کرو فن سب اللہ کی عبادت کے لیے پھر اپنے آپ کو خوب تھکاؤ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو خوب تھکاؤ اور اللہ ربی کا فرغب اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ تو جس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی آ چاہتا ہو کہ اسی منہج پر چل کر اللہ کے دین کا کام کرے جو آپ سرسن کا ہے تو وہ منہج پھر ہر لحاظ سے اپنانا پڑے گا صرف یہ نہیں کہ دیکھنا کہ دعوت آپ نے کیسے دی اور کن کی چیزوں کی دعوت دی بس وہی چاہ چاند چیز رٹ اور بیان کر دی بلکہ وہ طریقہ بھی اپنانا پڑے گا کہ کن ک, کس انداز سے کس طریقے سے آپ نے وہ دعوت دی اس دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا آپ کی تیاری کیا تھی اس دعوت دینے کے لیے سمجھے نا ہماری آج دعوتیں اگر بے اثر ہوتی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو اثر نہیں ہوتا اس کو پیچھے یہ الفاظ بڑے زبردست ہوتے ہیں دلیلیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں لیکن اثر پھر بھی نہیں کیوں نہیں کہ وہ مولوی ساج جو ساری رات تقریر کرتے رہے فجر کرماد ان کی گول ہے سمجھے نا تو ایسے لوگوں کی پھر دعوت کا اثر کہاں پر ہو اس لیے بات کر رہے تھے کہ جو اگر یعنی کہ آدمی چاہتا ہو دنیا کے کام دنیا کے معاملات میں بھی کامیابی حاصل کرنا اور اس سے پہلے دین کے اندر بھی تو اس کے لیے بھی طریقے کار وہی ہو جو آپ سلسم کا ہے اور محض وہی ہو جو آپ کا ہے دیا. سچا مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس کی تمام نمازیں اچھی طرح ادا ہوں اور تمام شرائط پوری ہوں اور اس کی نماز محض قیام و قعود اور حرکات و سکنات کا مجموعہ نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے ذہن منتشر ہو نفس پراگندہ ہو اور دل خالی ہو جی ہاں یہاں پر ایک اور موضوع نے شروع کیا وہ کیا ہے یہاں پر کیا موضوع ہو سکتا ہے نماز محبت. محبت. کہ وہ بیدار مغز شروع کا لفظ یاد رکھئے. کہ عبادت بھی بیدار مغز ہو کر کرنا عبادت کرتے ہوئے بھی آدمی اس کے دل حاضر ہو دل سے حاضر ہو کر یہ عبادات کی جائے ٹھیک ہے نفل نوافل پڑھے فراج کے ساتھ ساتھ ان كا اہتمام كرے نفل کیسے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے کیا مانگا اللہ سے کہاں کھڑا ہوں ابھی رمضان آنے والا ہے بھائی میں نے اتنی رقطیں پڑھنی رات کو سورکت پڑھنی پڑھ لے گا سورکت کیونکہ ممکن ہے ایک رکت بھی قبول ہونے کے لائق نہ ہو اس لیے عبادت کے اندر اور نماز کے اندر خاص طور پر اور ہر عبادت کے اندر بلکہ یہ شرط ہے کہ صرف اس کی شکل نہیں ہے اس عبادت کی اصل اس کا جو مغزہ ہے اس کی روح ہے جب تک وہ نہیں ہے اس وقت تک بھی وہ عبادت بے اثر ہے اس عبادت کا کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ شکل ظاہر ہو گئی آپ نے آزان ہوئی مسجد میں آئے آ کے نماز پڑھ لی پڑھ لی نماز آپ نے لیکن اس نماز کا آپ پر اثر کیوں نہیں ہے اللہ ان سلا تنہا شاہ ون کر کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی بے حیائی سے ایک آدمی پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کر پڑ رہا ہے بلکہ بتاتے خود ممکن امام بھی ہو لیکن اس کو دیکھیں طرح طرح کے معاملات اس کے یعنی کہ بدکاری کے بے حیائی کے حرام خوری کے دوسروں کے ساتھ معاملات میں جو ہے بدعانتی اور یعنی کہ حقوق پہ کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں کیوں ہیں کس وجہ سے کہاں ہے نماز جو برائی بے حیائی سے روکتی ہے کیوں اس کے اس کے اوپر اثر نہیں ہے کیونکہ عبادتیں بے روح ہیں بغیر روح کے ہیں اس لیے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ وہ سجدہ جس سے کام جاتی ہو روح زمین آج ترستے ہیں اس کو ممبر و محراب کرنے کو وہ بھی سجدہ ہی تھا کہ جو سجدہ ہوتا تھا لیکن وہ سجدہ جس سے کہتے کہ کام جاتے تھے ممبر و محراب آپ کو کہے کہ ممبر محراب کا بھی کام تھا دیکھا وہ جس طرح ہم نے صاحب کو پڑھی پڑی تھی نا عقل کے اندے ان کو تو یہاں پر بھی لیکن وہ سجدہ کہ جس کی روحانیت ہو وہ ازان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں تفاوت کچھ لفظوں میں مگر ملہ کے اذا اور مجاہد کے آزاں اور کہ الفاظ تو ایک ہی ہیں ازان کے الفاظ شروع سے لے کر ایک ہی ہیں کہ ملہ کے اذان کی اور تاثیر اور مجاہد کی آزان کی دوسری تاثیر ہوتی ہے اس لیے بھائی مقصد جو ہے وہ صرف کوئی عبادت نہیں ہے صرف عبادت کی شکل نہیں ہے وہ عبادت کس انداز سے ہو رہی ہے تو اس موضوع کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ سچا مسلمان اپنی تمام نمازیں ادا کرتے شرائط پوری کرتے اور نماز محض قیام و کود و حرکات و شکنات نہیں ہے کھڑا ہو گیا بیٹھ گیا رکوع کر لیا سجدہ کر لیا بس یہ بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد کیا ہے نماز کا ذہن آپ کا کہاں ہے دل دماغ کہاں پر ہے دل آپ کا نماز کے اندر لگا ہوا ہے یا نہیں یہ چیزیں ہیں اسی طرح وہ نماز کے بعد فورن واپس نہیں آ جاتا کہ زندگی کی مشغولیات میں منہمک ہو جائے اور اس کے تیز دھارے میں بہنے لگ لگے بلکہ نماز کے بعد دعا و استغفار اور اذکار و تسبیحات میں مشغول رہتا ہے جن کے بارے میں حدیث میں سراحت کی گئی ہے اور ان کے بعد بزرگ اور برتر ذات باری سے دل کی گہرائیوں سے خوشو اور خضوع کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے نوازے اور اس, اس کا معاملہ درست فرمائے اس طرح نماز روح کی روح کے تصفیہ دل کی پاکیزگی اور نفس کے تذکیہ میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے اور اسی لیے رسول جی اللہ, جی اللہ یہاں پر کہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی پہلی بات تو نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا انہوں نے بیان کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد بھی صرف سلام پھرا اور آپ کا کام ختم ہو گیا ہاں ڈیوٹی پانچ بجے سے پانچ بج کے پاس میں ڈیوٹی ختم ہو گئی ہاں وہ دنیا کے کام تو ایسے چلتے ہیں بھائی سمجھ لے کہ دین کا معاملہ کچھ اور ہے نماز سے پہلے بھی اس کے کچھ انداز ہیں اس کے کچھ لوازمات ہیں اس کے کچھ آداب ہیں نماز کے بعد بھی سلام پھرا اور فوراً دوڑ لگا دی ہم جانتے ہیں ان بیچاروں کو مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچپن کی باتیں ہیں تمہارے محلے کا ایک آدمی جوڑو مالدار آدمی تھا تاجر قسم کا آدمی تھا تو ہم جب سلام پھیر کے دوسری طرف پھیر دیکھتے تھے نا اس کو بیچار جوتوں کی جگہ جو پہنچا ہوتا تھا یعنی اس قدر اس کو جلدی ہوتی تھی کہ سلام ہماری دوسری طرف سلام پھیرتے پھیرتے وہ وہاں پر پہنچا ہوتا تھا اور اب بیچارہ پتہ نہیں شاید بیس سال سے بے قبر میں پڑا ہوا ہے صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس دنیا کی خاطر اس قدر دوڑے لگاتے ہیں وہ دنیا اس قدر بے وفا ہے اس قدر بے ثبات ہے تو اس لیے نماز کے بعد اللہ سے تعلق کبھی آپ کا ختم ہی ہو گیا ٹوٹا نہیں باقی ہے جاری ہے یہ نہ کہیں کہ سلام پھر کے سلام بس وہ کالکٹ کی بات ختم ہوگی ابھی تعلق باقی ہے جاری ہے ازکار ہے تصویحات ہے نبی اکمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ واقع ہی اللہ کے ساتھ جس تعلق کا آپ نے نماز کے اندر اظہار کیا ہے نماز کے بعد بھی تعلق جاری رہے باقی رہے جی ہاں ہاں ٹھیک ہے کبھی آدمی کے بیٹھنے کے اس کو وقت نہیں ہے جلدی ہے نکل سکتا ہے ہم ہی کہتے ہوئے لازمن بیٹھے ہی نماز کے بعد آپ سرسم بھی کبھی کبھار ایسا ہوا کہ نماز کے بعد فوراً اٹھے تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آدمی کو بیٹھنے کے توفیق ہی نہ ہو یہ چیزیں بھی حقیقت میں محرومی ہے نیکی سے تو نماز کے بعد بیٹھنا اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کے بعد بیٹھنا اس کو کیا ملتا ہے نماز کے بارے میں بیٹھے والے کو اللہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے فرما کب تک جب تک جب بیٹھا رہتا, رہتا ہے جب تک اس کا ودو نہیں ٹوٹ جاتا اس کو مسلسل یہ دعائیں ملتی رہتی اور بھی کچھ ملتا ہے اگر تو اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو جس طرح ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر کی نماز پڑھی تھی پڑھ کے ابھی مغرب کی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے انتظار ہے نا ہمیشہ <coughs> یہ بھی مد نظر رکھا کرے دین میں اور یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اگرچہ مولف نے جہاں شادی کر کیو آگے نہیں کہ ہمیشہ نیکی کے رستے ڈھونڈنا اور نیکی کے مواقع ڈھونڈنا <coughs> ٹھیک ہے میں مسجد میں ہوں عصر کی نماز پڑی ہے اور میں درس اٹینڈ کرنا ہے مغرب تک بیٹھنا ہے اور درس سنوں گا درس آپ نے سنا ہے آپ آپ کو آنے کا اجر مل گیا جس کا بھی آپ سن رہے تھے اور بیٹھنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا لیکن اگر آپ کی نیت بیٹھنے کی یہ ہو کہ میں عصرت سے مغرب تک بیٹھوں گا اور مغرب سے فرد کر عشا تک بیٹھوں گا تاکہ اصل مغرب کی نماز بھی پڑھوں مشا کی نماز بھی پڑھوں تو آپ کا اثر سے لے کر عشا تک بیٹھنا سر مسلسلی اللہ کی نماز لکھا آپ اللہ کے ہاں ایسے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن لکھا اسی کے لیے جائے گا جس کی نیت ہوگی اس لیے نیتوں کو تھوڑا سا یہاں پر اجاگر کرنا و بیدار مغزی پیدا کرنا اندر اپنے اندر ضروری ہے کہ ہر چیز کے اندر کہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو سن رہے اجر مل اس کا بھی آپ کو علم بھی حاصل ہو رہا ہے لیکن ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ میں اثر سے مغرب تک بیٹھوں تاکہ مجھے ان دونوں نمازوں کے درمیان بیٹھنے کا بھی نماز ہی کا ثواب مل جائے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اس طرح سچے اور خوشو اور خزو سے نماز پڑھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی نگرانی میں رہتے ہیں کے یعنی کے جو علت قرۃ وی فلاح کس بات کی دلیل ہے حدیث؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کی حدیث کیا مانا دیتی ہے کیا فائدہ ملتا ہے آپ کو اس سے ہاں نماز سے آپ کی نماز کے ساتھ جو دلچسپی تھی لگن تھی محبت تھی کہ آپ کو نماز پڑھنے میں آنکھوں کی ٹھنڈ کہاں پہ نماز میں اور آنکھوں کی ٹھنڈ کہاں سے حاصل ہوتی ہے انسان کو کہ جس چیز کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہو بڑی دلچسپی ہو کوئی بھی چیز ہو ہر انسان کے اپنی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں تو جس چیز کے ساتھ انسان کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے اس کا دل جمتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنے کا سمجھے نا تو آپ سلسل کا مزہ کہاں پر ہے نماز میں اس کا مطلب کیا ہے اگر نماز پڑھنے میں آپ کا دل جم رہا ہے دل لگ رہا ہے اور لذت حاصل ہو رہی ہے اور واقعی ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے تو پھر واقع ہی یہ نماز آپ کے دل میں اتری ہوئی ہے اور اگر صرف یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا ہے اب وہ نماز سر سے اتارنا ہے سر سے اتارنے کا کام ہے پڑھنے کا کام نہیں ہے میں نہ کبیرخاشم اللہ ماتا ہے کہ نماز واقعی بھاری ہے منافقوں پر بے دینوں پر جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں نماز ہوتی کیا ہے نماز کے اندر کیا روحانیت ہے ہاں ان کے لیے واقعی بھاری ہے بستر چھوڑنا سردی کے وقت میں نیند چھوڑنا یعنی نیند آئی ہو مسجد کو چل کے آنا نماز پڑھنا واقعی ہو. لگتا تو مشکل ہے لیکن اللہ خاش سوائے کہ جن کے دل میں خوشوخو ہوتا ہے اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے ہاں ان کی جو ارت قرت و عین فی یا بلال عقیم صلاح رہنا بھیہ آپ کیا فناتے گہ بلال نماز کی قامت کہو تاکہ ہم اس نماز کو پڑھ کے راحت و آرام حاصل کریں اور آپ سر کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کیا ہوتا کانا ادا حضب امر فضی علیہ صلاح کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو بیٹھ کے بھی کیا ہو گیا کیا، کیسے ہو گیا کیسے اس کا حل ہوگا کہاں سے ہوگا وہ پریشانیاں جو آئی تھی آئی تھی اور بھی اپنے سر پر مسلط کر لیں اور شیطان یہی چاہتا ہے آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے کس لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کیا فرمان ہے یا ہاں مصیبت آ کو پریشانی آ کو مسئلہ کھڑا ہو گیا حل کون کرے گا اللہ نہیں کرنا ہے میں تو نہیں کروں اللہ کیسے کرے گا اللہ سے مدد دینے کے لیے استعمال کے لیے کیا کرو ایک تو صبر سے کام لو جلد بازی نہ کرو اور دوسرا بس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو اللہ کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا آگے مزید جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبراتے نہیں اور جب کوئی خیر نصیب ہوتی ہے تو بخل سے کام نہیں لیتے دیا ان انسان وہ اضام سہولخی رومنوا مسلم انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں ہاں دیکھیے ہمیں چاہیے اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنا جائزہ لینے کی کیا واقعی میرا بھی یہ حال ہے نمازیں تو پڑھتا ہوں میں لیکن کبھی پریشانی آتی ہے تو کیا گھبرا جاتا فوراً فورن جو ہے وہ میرے اوسان خطا نہیں ہو جاتے کیا آپے سے باہر نہیں ہو جاتا سمجھے نا اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں کہ میں کون تھا اگر ایسا ہے تو پھر نماز نہیں ہے اِل المسلی انسان کی فطرت ہے یہ اللہ نے انسان کے ایک فطرت بیان کی ہے وہ کیا ہے خلیسان خلی کا حلوہ حلو کے منی کم حوصلہ کہ فورن کے بھرا جانا فورن پریشان ہو جانا فورن جو ہے وہ اس کے اوسان خطہ ہو جانا اس کی انسانی فطرت ہے یہ. وہ کیسے ہے ادا مصع الشر و جزوا جب اس کو کوئی تقریب مصیبت پریشانی آتی ہے تو فورن پریشان ہو گیا اور ادا مصح الخیر و منوع اور جب کوئی خیر بھلائی ملتی ہے مال مل جاتا ہے تو پھر بھی میرا ہے میں کیوں دوں سمجھنا تمہیں کہاں سے ملا ہے تمہیں کس نے دیا ہے اللہ نہ دیتا تو نہ ملتا لیکن نہیں یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میرا ہے میں اس کا مالک ہوں تو جب اس کو خیر ملتی ہے کو مال ملتا ہے کوئی سے تو اپنے پاس میٹ میٹ کے رکھتا ہے کے نہیں دیکھتا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے دیا ہے مجھے آزمانے کے لیے ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ المسلی سوائے نمازیوں کے کہ نمازیوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی جو عام لوگوں کی عام انسانوں کی یہ اللہ نے فطرت بیان کی ہے یہ فطرت نمازیوں کی نہیں ہوتی اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی یہ فطرت ہے پھر اپنی نماز کا جائزہ لیں پھر اپنی نماز کا حساب کریں کہ آپ کون سے نمازی ہیں آپ کی نماز کے آپت کے اوپر کیا اثر ہے دیہ. اس لیے نماز پڑھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے اگر نماز حقیقی ہے اور حقیقی روح کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو انسان پھر اللہ پر توق اس کی تقدیر پر ایمان کوئی باتیں پریشانی اس کے معاملہ ہو گیا اللہ کی تقدیر سے ہوتا رہتا ہے ایسا چیزیں بیمار ہو گیا کوئی تکلیف آ گئی آتی رہتی ہے کوئی بڑی بات نہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اللہ اسے درجات بلند کر رہا ہے اللہ کے بعد نیک بندے سلف سعلیم کی سیرت اٹھا کر دیکھے وہ تو اگر کبھی ان کے اوپر کوئی تکلیف مصیبت یا کوئی ادمائش نہیں آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کیوں کہ اللہ نے ہم کو کہیں منافقوں کی کتاب چھوڑ تو نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ازماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کیوں نہیں رہا پریشان ہوتے تھے اس لیے یہ نماز نمازیوں کی صفت نماز کا انسان کو پر اثر جی yeah.